जी। बाकी साथी अभी तक नहीं आए टाइम तो हो चुका है सात पचास का टाइम है अच्छा जी चले फिर हम आगे शुरू करते हैं سورہ یوسف کا آگے خلاصہ سمجھیے گا ابھی تک ہم جو پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف کے دو رکو ہو چکے ہیں دو رکو ہو چکے اب تیسرے رقو کا خلاصہ سمجھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے بیچ دیا یا بھائیوں نے ویسے کافلے والوں کو دے دیا اور کافلے والے ان کو لے کر چلے گئے مصر تو جب مصر لے کر گئے تو وہاں پر جا کر ان کی بولی لگی مصر میں ان کو بیچا گیا ان کافلے والوں نے بیچا اب وہ کس طریقے سے بیچا گیا تھا اس کی تفصیل قرآن کریم نے ذکر نہیں کی بس صرف یہ تھا کہ یہاں پہ یہ ذکر کیا जाएगा कि उसको बेच दिया हो होगा वॉइस आ रही है वॉइस ओकेकुम देखिए वॉइस ओके शोर आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए शोर है اب دیکھیے شور ہے, اوکی ہے وائس کے نہیں اوکی. اچھا جی. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگی مصر کے اندر خریدنے والا عزیز مصر تھا جو کہہ دیا تھا عزیز مصر ان کا وزیر خزانہ تھا وہاں کا مصر کا اس نے خریدا اور وہ لے کر گیا اپنی بیوی کے پاس جن کا نام زلیخا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی زلیخا ان کی بیوی تھی اس عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا تو عزیز مصر جب لے کر گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی یہ لڑکا ہے اس کو آپ اپنے پاس رکھو ٹھیک ہے اسے عزت کے ساتھ رکھنا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے گا یا یہ ہے کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں یا تو یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے اس طریقے سے یوسف علیہ السلام مصر کے اندر گئے مصر کے اندر میں نے کو بتایا تھا نا کہ یہودیوں کا سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے چلے گئے تھے یہ وہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر گئے پھر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر رہے اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو اور والد صاحب کو بلایا اور اس طریقے سے پھر یہ لوگ بنی اسرائیل والے فلسطین میں مصر میں رہے پھر حضرت مصع علیہ السلام کے زمانے کے اندر دوبارہ یہ جب نکلے ہیں پھر آن پیچھے گیا ان کے حضرت مص علیہ السلام کے پیچھے اور بنی اسرائیل والوں کے پیچھے پھر آن گیا تھا جو وہ تباہ ہوا خلیج سوئس کے اندر خلیجے سویز میں وہ تباہ ہوا تھا یہ یاد رکھیے گا میں خلیج سوئز استعمال کرتا ہوں آپ اس کو نہر سویز نہ سمجھ لیجیے گا نہر سویز اور ہے خلیجے سویز اور ہے. خلیج ہے تو یہ خلیج سویز تو اس طریقے سے سارا وہ چلا تھا ٹھیک ہے اب یہ اسی طرح ہی پورا کا پورا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں رہے اللہ تعالی نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا خوابوں کی تعبیر کا علم دیا اور بڑے ماہر تھے اس چیز میں اب یہ جب ساری کے ساری اس طرح یہ بات ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام تھوڑی سی عمر بڑی ہوئی جب بڑے ہوئے تو ویسے بڑے حسین آدمی تھے بہت زیادہ حسین تھے تو اللہ تعالی نے ان کو حکمت اور علم نصیب فرمایا علم اور حکمت نصیب فرمائی اب زلیخا جو تھی وہ اسی گھر میں رہتی تھیں تو اب دیکھا کہ یہ تو بڑا خوبصورت نوجوان تھے تو ان کا دل ان کے اوپر آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اور انہوں نے کچھ ان کو ورغلانے کی کوشش کی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کیسے کی سارے دروازے بند کر دیے سارے دروازے بند کر دیے اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بھائی میرے ساتھ غلط کام کرو تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی انہوں نے دیکھی وہ نشانی کیا تھی نشانی یہی تھی کہ ان کو بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ نشانی یہ تھی کہ ان کے والد صاحب ٹھیک ہے کلاس ٹائم سات بج کر پچاس منٹ پر ہے سات بج کر پچاس منٹ پہ ہو گئے کلاس ٹائم ٹھیک ہے نا ساتھ بج کر یہ بھی ٹائم تھوڑا سا ہم اس کو اور بھی پیچھے لے کے جائیں گے کیونکہ ہمیں تھوڑا سا اور ٹائم چاہیے ہوگا ایسا ایسا نماز کا ٹائم جو چینج ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا اور بھی ہم پیچھے کریں گے تاکہ ہمارے پاس کم از کم تفصیل کے لیے پینتالیس ایک منٹ پچاس ایک پینتالیس ایک منٹ ہونے چاہیے کیونکہ یہ زیادہ ہیں دس پارے ہیں ان کو ہم نے تیزی کے ساتھ نکالنا ہے ٹھیک ہے تو نشانی کیا دیکھی تھی نشانی یہ دیکھی تھی بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل نظر آ گئی تھی ان کو شکل نظر آ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ فوراً رک رک یا نشانی یہ تھی کہ انہوں نے اس گناہ کا انجام دیکھا کہ اس گناہ کا انجام کیا ہے یہ بہت برا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اللہ تعالی کا خفا ہونا ہے تو یہ نشانی دیکھی تھی یہاں پر یہ ذکر ہوگا کہ ولاکت یعنی یہ زلیخہ کے بارے میں تو آئے گا کہ ولاقت حمت بہی اس نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا اور وہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے بھی مراد تو یہ ہے کہ ارادہ ہونا لیکن یہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کر لیا تھا گنا کا غیر اختیاری خیال آیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے دل میں اس عورت کا خیال آیا تھا وہ غیر اختیاری جس کی اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے غیر اختیاری چیز کہ غیر اختیاری خیال آیا لیکن اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر کہا جائے کہ جی غیر اختیاری خیال آ جانے کی اوپر ٹھیک ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک آدمی ٹھیک ہے اس غیر اختیاری خیال کو ہم کیسے وہ کہیں گے ٹھیک ہے ایک تو یہ تھا کہ جی ان کا جو کہا گیا کہ جی غیر اختیاری خیال ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ غیر اختیاری جو خیال ہوا کرتا ہے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوا کرتی ہے اور اگر خیال آ جائے اور بندہ اس صورت میں اس گناہ سے بچتا ہے تو یہ تو زیادہ بڑے کمال کی علامت ہوتی ہے کہ گن کا تقاضا ہو بھی اور پھر آدمی گناہ سے بچے یہ زیادہ اونچی چیز ہے مثلا ایک آدمی ہے ایک اندہ آدمی ہے اندہ آدمی بد نظری نہ کرے بد نظری نہ کرے تو یہ اس کا کمال نہیں ہے کمال اس آدمی کا ہے کہ جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہوئی ہوں اور وہ پھر بد نظری سے بچے تو کمال یہ ہے تو ایسے ہی یہ جو خیال آنا تھا یہ غیر اختیاری خیال تھا ٹھیک ہے یہ کیا ہے غیر اختیاری خیال تھا اس لیے اس کو یہ کہنا کہ جی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خیال آ چکا تھا وہ اس سے مراد کیا ہے دیکھیں اس کی مثال حضرت تھانوی رحم اللہ نے یہ دی ہے ہاں یہ بھی کہا جاتا نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو انگلی دبائی ہوئی تھی انہوں نے اس طرح دیکھا تھا کہ انگلی دبائی ہوئی ہے جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے انگلی دبائی ہوئی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی میں نے بتا دیا کہ ان کو جو نشانی کیا تھی نشانی یہ دیکھ لی تھی کہ اس کا انجام کیا ہے جیسے ہوتا نا ایک آدمی گناہ کا انجام سوچ لیتا ہے فوراً ایک آدمی کو اگر گناہ کا خیال آتا ہے تو فوراً اس کو اس کا انجام بھی نظر آ جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے اللہ تعالی کی نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے تو یہ خیال پتہ چل گیا فوراً تو رکے حضرت تھانوی رحم اللہ نے اس کی مثال یہ دی خیال کہ جیسے ایک آدمی روزے دار ہے روزے دار آدمی ہے وہ ٹھنڈے پانی کو دیکھتا ہے ٹھنڈے پانی کو دیکھتا ہے تو دیکھیں اس کی طرف انسان کا میلان پیدا ہوتا ہے نا سخت گرمیاں سخت گرمیوں اور روزہ ہو آدمی کا ٹھنڈے پانی کو دیکھے گا تو انسان کا تبھی میلان ایک طبیعت تقاضا ہوتا ہے کہ جی پانی کی طرف ایک ملان تو ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آدمی اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ بھائی میرا روزہ ہے ٹھیک روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہوتا اس کا کبھی بھی پانی پانی کو دیکھتا ہے لیکن اس کا دل تو چاہتا ہے پینے کے لیے لیکن اس کا ارادہ کبھی نہیں ہوتا کہ میں روزہ توڑ دیتا ہوں چلو پانی پی لیتا ہوں روزہ توڑ دیتا ہوں ایسے ہی یہ جو خیال آنا تھا یہ کیا تھا صرف اور صرف ایک خیال کا درجہ تھا کبھی اس سے آگے وہ نہیں بڑھے کہ چلو جی خرانہ خواصہ میں کچھ ایسا کام کر جاؤں نہیں وہ یہ چیز نہیں تھی ٹھیک ہے اس لیے اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا یہاں پر جو وہمہ بہا کا لفظ آیا ہے یہ تھوڑا سا ذرا مشکل قرآن پاک کے مشکلات میں سے کہ یہ کیا وہ کی جائے گی کہ انہوں نے خانے تو پکا ارادہ کر لیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ارادہ ہو گیا تھا ارادہ نہیں خیال آیا تھا ٹھیک ہے تو اپنے باپ کی تو اس طرح وہ اس طریقے سے وہ بچ گئے اب جب وہ بچے جب وہ بچے ہیں تو اب بھاگے وہ دروازے کی طرف آگے تالا لگا ہوا ہے لیکن بھاگ رہے ہیں بھاگتے کہ اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ وہ دروازے جو ہیں وہ خود بخود تالے کھلتے گئے کھلتے گئے باہر نکلے تو جو ہی با, باہر گئے ہیں تو دیکھا اب جب وہ بھاگ رہے تھے تو زلیخا نے پیچھے سے کرتے کو پکڑا تو جب کُرتے کو پیچھے سے پکڑا تو کُرتا تھوڑا سا پیچھے سے پھٹ بھی گیا تھا یہ گی باہر نکلے تو دروازے کے اوپر ہی وہ عزیز مصر آ گیا جب عزیز مصر دروازے کے اوپر ہی آ گیا تو یہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے اس طریقے سے زلیخا نے جب دیکھا کہ میرا خامند آ گیا تو اس نے فوراً جس طرح کی عورتوں کی عادت ہوتی ہے انہوں, اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فوراً یہ کہا کہ تم بتاؤ کہ جو آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس, کا اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا تو یہ ہے کہ اس کو سخت سزا دی جائے بڑا سخت قسم کا عذاب دیا جائے یا یہ ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے فوراً یہ کہا زلیخا نے یہ فوراً تاکہ خامن کو بتانے کے لیے کہ بھئی میں بے قصور ہوں یہ اس نے ارادہ کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا کہ بھائی اس نے میرے اوپر اس نے مجھے وہ کیا تھا دیکھیں یہاں پر تحمت کا تہمت آ رہی ہو تو وہاں پر آدمی کو فوراً بتا دینا چاہیے اس لیے یوسف علیہ السلام نے بھی فوراً کہہ دیا کہ میں نے ارادہ نہیں کیا تھا اس عورت نے مجھے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی اللہ تعالی کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ تو جو ایک بچہ تھا زلیخا کے خاندان کا ہی بچہ تھا انہی یعنی عزیز مصر کے خاندان کا ہی بچہ تھا اسی نے کہہ دیا کہ اگر تو قمیض چھوٹا بچہ تھا بہت چھوٹا بچہ جو بات بھی نہیں کرتا جو بات بھی نہیں کرتا اس نے کہہ دیا کہ اگر تو یہ زلیحا کے خاندان میں سے تھا کہ اگر تو قمیض پھٹی ہے پیچھے سے اگر تو قمیض پھٹی ہے پیچھے سے تو پھر تو زلیحا جھوٹ بولتی ہے اور اگر کمیز پھٹی ہے آگے سے تو پھر زلیحا سچی اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں کہ اگر آگے سے آتے تو ظاہری بات ہے کہ ان کی طرف سے وہ تھا اور اگر وہ بھاگ رہے ہیں پیچھے سے زولیخا پکڑ رہی ہے اس کا مطلب ہے زلیخا جھوٹی ہے تو کمیز کو دیکھا گیا تو کمیز واقعی پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی عزیز مصر کو بھی پتا چل گیا اس نے بھی کہا کہ تمہارا ہی, تمہارا ہی یہ مکر ہے زلیخا سے کہا کہ تمہارا ہی مکر ہے اصل میں لیکن اب ہوئے یہ کہ یہ بات بڑی پھیل چکی تھی کیا, کیا جائے تو عزیز مصر نے یہ کیا کہ ان کو قید میں ڈل دیا قید میں ڈلوا دیا کہ تاکہ اس طریقے سے وہ اپنی شرمندگی کو بچانا چاہتے تھے کہ بھئی یہ جب یوسف علیہ السلام قید میں چلے جائیں گے تو یہی مشہور ہوگا کہ بھئی انہوں نے ماضمہ غلط کام کرنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے ان کو قید میں ڈالا گیا اور میری بیوی اور ایک قید میں نہیں ڈالتے تو ساری دنیا کہے گی کہ جی اس کی بیوی نے جو ہے غلط کام کرنے کی کوشش کی تھی ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہے یہ سارا کا سارا وہ ہوا ٹھیک ہے یہ ایک رکوع کا مکمل ہو گیا یہ پورا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے اگلا جو اس میں رکوع آئے گا جو چوتھا رکوع ہوگا یعنی میں آپ کو دونوں رکوع کی وہ بتا دیتا ہوں پھر تاکہ آپ کو ایک سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی ساری جو اس شہر کے اندر عورتیں تھیں ان کو بھی پتا چلا کہ بھئی عزیز کی جو عزیز مصر ہے اس کی بیوی نے اس طریقے سے اپنے ہی جو خادم ہے اس کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کی تھی اور وہ نہیں آیا تو انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں انہوں نے باتیں شروع کر دیں کہ بھئی اس کو تو جو ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے یعنی یہ تو بڑی ہی کھلی گمراہ میں مبتلا ہو گئی ہے یہ دیکھو کیسے کام کر رہی ہے زلیخا کو بھی جب یہ باتیں پتا چلیں اس نے کہا کہ اچھا ان عورتوں کو بلا لیا ان عورتوں کو بلا لیا کہ بھائی میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں تو میں یہ کرتی ہوں ان کو بٹھایا تکیے لگا دیے گئے وہ عورتیں ٹیک لگا کے بیٹھ گئیں اور چھری ہاتھوں میں پکڑا دی اور کچھ کاٹنے کے لیے دے دیا کاٹنے کے لیے کیا دے دیا مفسرین وغیرہ نے لکھا ہے کہ پھل ویرہ کو دے دیا ان کے ہاتھ میں کاٹنے کے لیے تو جب ان کے ہاتھوں میں پھل دے دیے گئے وہاں سے انہوں نے آواز دی یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہی باہر نکلے تو ظاہر بات ہے انتہائی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ حسن دیا ہوا تھا وہ چھوڑ کاٹ رہی تھیں تو وہ جو ہی باہر نکلے تو اب عورتوں نے کیا کرنا کہ پھلوں کے کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ گئیں ٹھیک ہے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تو یعنی اس کو بہت بڑا ایک انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ بہت حیرت انگیز بات تھی بہت حیرت انگیز بات تھی کہ اتنے حسین آدمی تو اپنی انگلیاں کاٹ گئی ٹھیک ہے تو اور کہنے لگی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا یہ تو کوئی فرشتہ ہے ٹھیک ہے یہ کوئی فرشتہ ہے انسان ایسا خوبصورت نہیں ہو سکتا پھر سلیخا نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی تمہیں یہ تانے مجھے دیے ٹھیک ہے اور پھر ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو اس کو قید کر دیا جائے گا اس کو قید کر دیا جائے گا اگر اس نے میری بات نہ مانی تو بس حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خود دعا کی کہ یا اللہ مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں یعنی گناہ کی طرف بلا رہی ہیں تو میں گناہ کی بجائے قید کو زیادہ پسند کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا اور یہی یہ ہوا کہ وہ ان کو قید میں ڈال دیا گیا روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عورتوں نے عورتوں نے نے بھی یوسف علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی یوسف علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی تنہائی کے اندر کہ بھئی اس کی بات مان جاؤ انہوں نے انکار کر دیا اور یہ بھی آتا ہے کہ بعض عورتوں نے خود ان کے ساتھ چاہ ہمارے ساتھ یہ کوئی غلط کام کریں تو اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ جس یہ عورتیں مجھے جس طرف بلا رہی ہیں نا جس طرف مجھے بلا رہی ہیں ٹھیک ہے جمع کا سیگا آئے گا ٹھیک ہے نا کہ جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں نا تو مجھے قید زیادہ پسند ہے مجھے قید زیادہ پسند ہے تو یہ جو ہے وہ پورا کا پورا اس طریقے سے قید میں گے اور پھر وہاں پر رہے اور پھر وہ آگے پھر آگے ان شاء جو ہوگا وہ سارا قصہ آگے آئے گا ٹھیک ہے تو پتہ پتا سب کو پتہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پکے محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ معصوم ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن پھر بھی ان کو قید میں ڈال دیا گیا ٹھیک ہے پھر وہ آگے قید کا واقعہ آئے گا اب دیکھیے ہمارا جو تیسرا رکو ہے جہاں سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پر آ جائیے یہ اکیسوت آئت ٹوینٹی ون نمبر آیت ٹھیک ہے یہ پہلے الفاظ کے ترجمے دیکھ لیجئے اشترا اشترا کا مطلب ہوتا ہے خریدنا ٹھیک ہے نا اشترا مشتری کا لفظ بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے مشتری ٹھیک ہے یعنی مشتری کسے کہتے ہیں خریدنے والا خریدنے والا بائے بیچنے والا ہوتا ہے بائے بائے جو ہوتا ہے بیچنے والا ہوتا ہے اور مشتری خریدنے والا ہوتا ہے اس طرح کا مطلب ہے خریدنا ٹھیک ہے مم مس را مس کا لفظ ہے مصر یہاں سے مراد وہ مصر ملک مصر سے مراد کیا ہے شہر نہیں بلکہ یہ کیا ہے مصر سے مراد یہاں پر وہ ملک ہے مصر کا جو ملک ہے ایجپٹ ٹھیک ہے مصر وائس ہو کے है? وائس ہو کے مصر سے مراد یہ آ جائے گی اکریمی اکریمی اکریم اکریم کا مطلب لفظ استعمال کرتے ہیں اکرام کرنا اکرام کرنا عزت کے ساتھ کسی کو رکھنا اکریمی اپنی بیوی کو خطاب کر رہے ہیں نا عزیز مصر اکریمی واحد مونس کا سیکھا واحد مونس کا امر کے اندر امر کے اندر واحد مونس کے اندر امر حاضر کا سیکھا ہے اکریمی مس واہ مس واہ مس واہ سے مراد یہ ہوتا ہے ٹھکانا ٹھکانے کے مراد فنا فنا نفع دینا نفع ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یا نت تاخیزہ ہو اتاخذہ یا تاخیز تاخذ یا تاخیز کا مطلب ہوتا ہے بنانا نت تاخیزہ یہ جمع متکل کا سی گئے نت ٹھیک ہے اور ان کی وجہ سے یہ منصوب ہوا نت تاخیزہ ہو گیا مکنا مکنا ٹھیک ہے تمکین کا لفظ ہم استعمال کرتے ہوتے ہیں دیکھیں تمکین تو مطلب یہ ہے کہ ٹھہرانا یہاں پہ مکان نہ کا مرد کیا ہے ٹھہرانا یا قدم جمانا اور من تاویل من تعویل الحادیثیل ہم کہتے ہیں تاویل کرنا یعنی باتوں کو مطلب نکالنا احادیث باتوں کو کہتے ہیں اب ترجمہ دیکھ لیجئے ترجمہ اس کا دیکھ لیجئے لفظی ترجمہ ٹھیک ہے لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے وقال اللزی اشتراہ میں مسرا لم را لم رتی وقال مسوال اور, اور کہا اس آدمی نے اللزی وہ آدمی اشتراہ جس نے اس کو خریدا میں مصرا مصر سے مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے کہا کس سے لم رتی اپنی بیوی سے اکریمی مسواہ اکریمی مسواہ اس کو عزت کے ساتھ رکھنا اصانہ اونت تخذا مجھے فنا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا اصا یعنی کہ مجھے لگتا ہے یعنی اسا کا مطلب تو ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ ایسا ہوگا پہنچائے یعنی مطلب گا اونت تخذہ ولادا یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے ولد بیٹے کو کہتے ہیں اونت تخذ اہو والا وکضا لکھا مکنا فی الضا اسی طرح مَكَّنَّا مکنا فِي الْأَرْضِ اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے مَكَّنَّا میں نے بتایا نا تمکین کا مطلب ٹھہرانے کے مطلب تو یہاں سے کیا کہ قدم جمائے اسی طرح ہم نے یوسف کے قدم اس سرزمین میں جمائے یعنی مثر کے اندر ولی نعل تعویل من تابل الحادیث من تعویل الحادیث تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں نوعل تاکہ ہم انہیں سکھائیں من تعویل الحادیث باتوں کا صحیح مطلب نکالنا وَاللَّهُ غالب على امره اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے وال اکثر سے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے بہت سے لوگ نہیں جانتے وائس ہو ہے وائس اوکے اگر وائس وہ نہ ہو تو مجھے بتا دیجئے گا تاکہ پرسن میسج کے اندر اب یہ بات یہاں تک مکمل ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر ہی رہے بڑے ہوگئے بڑے ہوئے ٹھیک ہے یعنی بھرپور جوانی کو پہنچے پھر کیا ہوگا اللہ تعالی نے ان کو حکمت اور علم نصیب کیا حکمت اور علم ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ ایک سب کے لیے ایک تسلی کی بات وہ یہ کہ جو میں آپ سے ارض کرتا رہتا ہوں کہ علم کے لیے ضروری ہے گناہوں سے بچنا نیکی کرنا علم کے لیے ضروری ہے اور اس آیت میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آگے جو اگلی آیت ہے اس میں ذکر کیا اس چیز کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تو اس طریقے سے اب ہم سب کے لیے تسلی کے ذکر ہو رہا ہے تسلی ہمارے لیے تسلی ہر آدمی کے لیے تسلی وہ کیا ہے کہ جو آدمی بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور خاص طور پہ دیے کا علم اس کے لئے گناہوں سے بچنا نیکی کرنا ضروری ہے اب دیکھیے گا اس کو آپ دیکھیے گا ولم بالاغا اشدہ ولم بالا گا اشدہ اور جب یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جانی کو پہنچے بالغاہ یعنی جوانی کو پہنچ کے ہم کہتے ہیں نا بالغ ہونا بالغ کا مطلب ہے پہنچنا بالغاہ کا مطلب ہے پہنچنا اشدھ ہمی یعنی بھرپور جانی کو پہنچ کے آئی نہ علما آتے نا ہوں حکم و علما علم, تو ہم نے انہیں حکمت اور علم اتا کیا ہم نے انہیں حکمت اور علم اتا کیا و قزلی کا نجز المحسنین و قزالی کا نجزل محسنین اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں وہ قزالی کا اسی طرح نجز محسنین جو نیک کام کرتے ہیں ہم ان کو بدلا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ بتایا جا رہا ہے پورا کا پورا کہ جو نیک کام کریں گے تو اللہ ایسا ہی ان کو دیتے ہیں ٹھیک ہے تو حکمت سے مواد تو نبوت ہوتی ہے حکمت سے موازنہ نبوت لی جاتی ہے لیکن علم علم بھی علم بھی تو اور ہے تو علم کے لیے ضروری ہے گناہوں سے بچنا نیک اعمال کرنا معلومات اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دیکھیں خود بتا دیا وہ کزال کا نزل محسنین اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں اب آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہی واقعہ شروع ہونے لگا اب دیکھیے را ودت یہ واحد مونس کا سی ہے راودت ٹھیک ہے نا جیسے کہ ہم کہتے نا راو دیکھ بابے مفالا راوا یورا و ٹھیک ہے راو تو یہ ہے بابے مفالا سے راودت دت ٹھیک یہاں سنوا رہے وا ورغلانا اس ایک عورت نے ورغلانا یعنی جو راودت کا مطلب واحد مونس کا سیکھا ہے اور یہ کیا ہے ماضی کا سیکھا ہے راودت کا ٹھیک ہے جی سمجھ آ رہی ہے تو راودت سے مراد ہو گیا ورغلانا التی ہوا فی بیتیہ یہ قرآن کی ایک بہت کمال کا اسلوب یہاں پہ ذکر ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو اللہ تعالی ایسے ذکر کر رہے ہیں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ صرف زلاخا نے جب ان کو بہلانے کی کوشش کی یا اس عورت نے بہکانے کی کوشش کی کہ عورت نے جب بہکانے کی کوشش کی تو اس میں وہ بلاغت نہ آتی قرآن کی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا نا کہ جب اس عورت نے بہکانے کی کوشش کی جس کے گھر میں وہ رہتے تھے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اب یہ علیہ السلام کی پاکدامنی اور زیر سام نظر آتی ہے پہلے یہ تھا کہ جب, جب عورت نے بہکانے کی کوشش کی یہ نہیں جب اس عورت نے بہکانے کی کوشش کی جس کے وہ گھر میں رہتے تھے یہ بڑی پتا چلتا ہے کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک ایسی جگہ کے اوپر جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں اور اس جگہ پر انسان اپنے آپ اللہ تعالی کی نصرت کے ساتھ مدد کے ساتھ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو یہ ایسا آدمی بہت پاک دامن انسان ہے تو یہ یہاں پر ذکر بھی کیا جائے گا ٹھیک ہے اللہ فی بےا غلط اباب غلقہ کا مطلب ہے یہ بھی واحد مونس کا سیکھا غلق غلق باب تفعیل سے واحد مونس کا سیکھا غلقہ دروازے بند کر دی یعنی غلق اباب دروازے بند کر دی اس عورت نے تلک ہے تلک ٹھیک ہے نا کہتی ہے ٹھیک ہے نا ہی تلک تم میری طرف ٹھیک ہے نا کہ تم میری طرف آؤ ٹھیک تو ہائی تلک تو یہ جو اس کو بلانے کی طرف کوشش کی تو آگے معذ اللہ معاذ اللہ جسے کہتے ہیں نا اوزب بلّ اوز بلّہ یہ ماض اللہ یعنی اللہ کی پناہ سے مراد ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنا آگے آئے گا ان نہ ربی ربی رب رب کے معنی ہوتے ہیں پروردگار کے بھی معنی ہوتے ہیں پالنے والے کے بھی ہوتے ہیں ان نہ ربی جو رب کا لفظ ادھر آئے گا اس آیت کے اندر اس سے دو معنی ہو سکتے ہیں یا تو اس سے مراد ہو سکتی ہے اللہ تعالی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اللہ تعالی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے رب بی کہ میرے پروردگار نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے تو میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں کہ جب میرے پروردگار نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا یا اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ جو عزیز مصر ہے رب سے مراد آکا رب سے مراد کہ یہاں سے مراد عزیز مصر کے لیے استعمال کیا دونوں مانا ہو سکتے ہیں آسان مس پایا کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانا دیا یہ تو اب دیکھیے اس کا ترجمہ دیکھ وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ یہ تو ہو گئی تھی بہت التی ہوا فی بےتہا ان نفس ہی اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے التی ہوا فی بے تا جس جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورگلانے کی کوشش کی اورگلانے کی کوشش کی اللہ اس عورت نے ہوا فی بے تہا ان نفس ہی کہ جس کے وہ گھر میں رہتے تھے ان نفس ہی طرف یوف علی السلام کو سارے دروازوں کو بند کر دیا وہ کال تک ابھی آدھی جاؤ ہائی تلکھ آدی جاؤ کال معذ اللہ مع ذہ اللہ، انہوں نے اسلام نے کہا اللہ کی پنا اللہ کی پنا انہ ربی انہ ربی وہ میرا آکا ہے وہ میرا آقا ہے یہ میں اس, اس تفصیل کے مطابق کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا معاذ اللہ کہ اللہ کی اللہ کی پناہ کہ وہ میرا آقا ہے انہو رب رب رب رب رب ربی احسن, احسن یا کہ اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے ان نہو والمون سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ زوم کرتے ہیں وہ فلاح ان کو انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ اس چیز میں آ گیا ٹھیک ہے تو یہ دونوں کی اس میں وہ یا یہ ہے کہ اس سے مراد عزیز مصر کی مراد لی جائے کہ بھائی اس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا ہے تو میں اس کی بیوی کے ساتھ کیسے کوئی غلط کام کر سکتا ہوں ولاقت ہمت بھی ولاقد ہمت بھی اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف سے برائی کا ارادہ کر لیا تھا ولا اس لیے دیکھیں لفظ کیا ہے لقد لقد آیا تحقیق کے لیے آیا تحقیق قد آ گیا نا لام بھی بتایا تھا لام بھی آ گیا قد بھی آ گیا ہمت بھی اس عورت نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو ذکر ہوگا وہاں پہ کوئی تاکید وغیرہ نہیں ہے وہ ہم بہا وہ ہما اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس کا خیال آ چلا تھا خیال آیا تھا وہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اس عورت کا خیال آ گیا تھا لولا ارا ارحا ن ربی لو لر بوڑھا نوربی اس کو خیال آ چلا چلا تھا اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے برہان دلیل کو کہتے ہیں ر دیکھنا ر کا مطلب دیکھا ٹھیک ہے تو انہوں نے اگر وہ نہ دیکھ لیتے تو ان کے اس کے بھی دو معنی کیے جاتے ہیں کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پروردگار کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے تو ان کے دل میں بھی خیال آ جاتا لیکن انہوں نے دلیل کو دیکھ لیا تھا اس لیے دل میں خیال بھی نہیں آیا تھا یہ ایک تفسیر کے مطابق ایک تفسیر کے مطابق کیا ہے کہ اگر وہ اپنے پروکار کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے تو ان کے دل میں بھی خیال آ جاتا لیکن وہ دیکھ چکے تھے اس لیے ان کے دل میں خیال ہی نہیں آیا اگر یہ ایک تفصیل ہوگی اگر دوسری تفسیر بھی لے لیتے ہیں کہ خیال تو آیا تھا لیکن وہ خیال کیا تھا وہ غیر اختیاری خیال تھا وہ غیر اختیاری خیال تھا جس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں بلکہ اس خیال کے آنے کے باوجود بچنا یہ کمال ہے یہ کمال ہے کہ بھئی گنا وہ میں نے بتایا نا ٹھنڈے پانی کو دیکھ کر روزے کے اندر گرمی کے دن میں انسان کا ہی طور پر تقاضا ہوتا ہے کہ جی پانی کا دل چاہتا ہے پانی کے لیے لیکن انسان کبھی بھی ارادہ نہیں کرتا پانی پینے کا کہ جا کے میں پانی پی لیتا ہوں روزہ اس کو پتا ہوتا ہے ایسے ہی کبھی نہیں کیا تھا کزا صرف کزا صرف ان سوشا ہم نے اسی طرح صرف ان حسو اف ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں صرف پھیر دیں صرف کے معنی میں نے آپ کو پہلے بتائے ہوئے پھیرنا کزالی ہم نے ایسا اسی لیے کیا لی تاکہ ہم پھیر دیں ان سے برائی وحشہ اور بے حیائی کو ان ال... نہ بے شک کے وہ من عباد نل ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے مخلص مخلص یعنی مفول کسی کا مخلصین ایک ہوتا ہے مخلص ایک ہے مخلص اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے جن کو ہم نے خالص کیا ہوا تھا چنے ہوئے بندے تھے وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتے تھے انبیاء سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں بالکل بھی گناہ نہیں کرتے اس طرح اب جب ہوا پھر بھاگے آگے کی طرف وسطا کل باب وس تبا کا یہ کیا ہے کسنے کا سیکایا دیکھیں کیا ہے کسنے کا سیکایا دونوں بھاگے دونوں بھاگے یوسف علیہ السلام آگے آگے اور زولیخا پیچھے پیچھے تو وسطا کل بابا دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے وقت دت کمی ساہو مندورن وقت دت کمی ساہو مندورن اور اسی کشمکش میں اس عورت نے ان پیچھے سے ان کی کمیز کو پکڑنے کے لیے جب گئی نا تو کمیز کو پیچھے سے پھاڑ ڈالا الفیا سہا لدل باب و الفا یہ دونوں کے لیے اب دونوں کا استعمال ہوا ٹھیک ہے اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا الفا دونوں نے پایا سہا اس عورت کے خاون کو کدھر لدل با دروازے کے اوپر کھو نا تو وہیزے عزیز مصر کھڑا تھا تو بولی ما جزاؤ من اراد کا سو ماں جزا دبی کا سو اس نے کیا جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے ما جزاؤ کیا برا من ارادہ جو ارادہ کرے اہلی کا آپ کی تمہاری بیوی کے ساتھ سو ان برائی کا اولا مگر یہ جنا او عذاب علی اس جنہ یا تو اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے یعنی جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے نا تو اس کی سزا یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے اسے دردناک عذاب دیا جائے جب یہ بات ہوئی آگے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنی صفائی بھی پیش کرنی تھی صفائی پیش کرنی اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کے اوپر لگ رہی ہو تو فوراً لوگوں کو بدگمانی سے بچانا ضروری ہے بدگمانی سے کال تو حضرت یوسف علیہ السلام بولے ہیا را ودتنی ان نفسی ہیا را اس نے مجھے اس نے مجھے را اس نے مجھے مجھے ورگ تھا اس نے مجھے ورغلایا تھا, تھا ہیا را ودتنی نفسی اس نے مجھے ورخلایا شاہد شاہدم و شاہد شاہدم من اہل و شاہد شاہد اور گواہی دی ایک گواہ نے من اہل زولیحا کے خاندان میں سے یعنی وہ زلحخ کے خاندان کی وہ کیا تھی گواہی انکان کمیس ہُو دمن کبلن ان انکان کمیس ہو کہ اگر یوسف کی کمیص من کبل کہ اگر وہ سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو تو پھر زلیخا سچی ہے وہوا مینل کازبین اور ان کا نہ کمیس ہو کدم اور اگر یوسف کی کمیس قد دمن دوبور پیچھے کی طرف سے پھٹی ہو فکر تو پھر زلیخا نے جھوٹ بولا وہوا مین سین تو اور یہ سچے ہیں وہ امن صادقین اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں تو جس وقت دیکھا گیا فلم کمیسہ دبور فلم پھر جب, فلم پھر جب شوہر نے دیکھا کمیس حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز کو کتم دبور کے پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے کول تو اس نے کہا انہ من کئی دیکھنا من کئی یہ تم عورتوں کی مکاری ہے ان نہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے ان ان کئی عظیم کہ واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے تو یہاں پہ بتا دیا کہ عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہوتی ہے کہ مکار وہاں پہ بھی خامن نے بھی کہہ دیا اب پتہ چل گیا یوسف کچھ خیال نہ کرو یعنی اس سے ایراض کرو آر از انحاظا تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو اور پھر اپنی بیوی سے کہا وسط فری لزم بکی وسط لزم بکی اور بیوی سے کہا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ ان کی خطا کار تھی یقینی طور پہ تو ہی خطا کار تھی تیرے ہی وہ تھا اس کا تو یہ خیال تھا نا کہ بات یہیں پہ ختم ہو جائے گی ساری کی ساری بات ادھر ختم ہو جائے گی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا اس بات کو آگے کسی سے نہ کریں اس بات کو چھوڑ دیں آپ اور بیوی سے کہا کہ استفار کر لو پس توبہ کرو تم نے غلط کام کرنے کی کوشش کی تھی لیکن پھر وہ بات مشہور ہو جب وہ بات مشہور پھر اس کے بعد ان کو قید میں ڈالا گیا تھا وہ انشاءاللہ پھر کل ہوگا ٹھیک ہے تو تین رکوع ہمارے اس کے یوسف کے مکمل ہو گئے ٹھیک ہے اب آ جائیں جی سرف والے سرف والے ساتھی कि سارا کا سارا کدھر چل رہا ہے یہ مصر میں چل رہی ہے یہ بات پوری کی پوری مصر کے اندر ٹھیک ہے مصر کے اندر تھا پھر اسی طریقے سے جب وہ سارا چلے گا اس کے بعد پھر آگے وہ ہوگا میں نے آپ کو پہلے بتایا ان چار کچھ ملکوں کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ان کے جگرافی کو بڑا اچھا سمجھنا ہے کون کون سے ارب کے جو بارہ ملک سرز یعنی حجاز وغیرہ یہ جو سارا یہ بارہ ملک بارہ ملک آپ دیکھیں گے قرآن پاک کا سارا سارا انبیاء کا ذکر بھی ان سارے ان بارہ ملکوں کا اور ساتھ مصر سب کا سب کا ذکر انہی علاقوں کے اندر ہو رہا ہوگا پورا کا پورا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر تھے عراق کے اندر یہ جو بابل کی ہم کہتے ہیں نا بابل بابل کی تاریخ بابل بابل کی تہذیب جو ہے وہ بڑی مشہور تھی بےبیلونس ان کو کہا جاتا ہے بےبیلون بابل کی یہ اور فراط کے درمیان کا جو علاقہ تھا اس کو میسو کہا جاتا ہے میسو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ کے باشندے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ہی جو حضرت ابراہیم کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بتوں کو توڑا وہ سارا کا سارا اسی جگہ کے اوپر یہ بابل والے بتوں کی پوجا کرنے والے ستاروں کی پوجا کرتے تھے اسی جگہ کے اوپر ہوا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا ادرت ڈالا گیا پھر وہاں سے وہ نکلے جب وہ وہاں سے نکلے تو سفر کرتے کرتے نکل گئے فلسطین میں جا کر آباد ہوئے فلسطین میں جا کر آباد ہوئے فلسطین میں آباد ہوئے حضرت علیہ السلام بھتیجے تھے وہ بھی ساتھ ہی تھے وہ بھی بھتیجے بھی ساتھ تھے وہ جا کے آباد ہوئے وہ بہر میت کے ارد گرد ہوئے اور اسی طرح ہی ان کا ایک سفر جو ہوا تھا مصر کی طرف ہوا تھا مصر کی طرف جب سفر ہوا تو اس کے اندر ہی جو مصر کا جو بادشاہ تھا مصر کا جو بادشاہ مصر کے بادشاہوں کو فرون کہا جاتا تھا اس نے حضرت سارہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا جب برائی کا ارادہ کیا تو ہاتھ شل ہوئے اس کے ہاتھ شل ہوئے اس نے السلام علیکم اللہ وائس آ رہی ہے جی آگے تو میں جس وقت گئے تو وہاں پر مصر کے بادشاہ نے اپنی مصر کے بادشاہ نے ہر کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا جب برائی کا ارادہ کیا اس کے ہاتھ شل ہو گئے جب ہاتھ شل ہو گئے تو وہ یہ سمجھا کہ یہ تو کوئی یہ تو کوئی ایسی خاتون ہے کہ یعنی ان کو جن سمجھا کہ کوئی جن ہے تو وہ اس نے چھوڑ دیا اور اپنی بیٹی حضرت ابراہیم یعنی حضرت سارہ کو دی اور حضرت ابراہیم سے اس کا نکاح کروا دیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو حضرت حاجرہ لونڈی نہیں تھی یہ بات یاد رکھیے گا لونڈی نہیں تھی وہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی اصل میں لیکن ان کو جب کہا گیا خدمت کے لیے دے دیا تھا انہوں نے کہا کہ بھائی ان کی تم خدمت کرنا حضرت سارا کی بھی خدمت کرنا حضرت ابراہیم کی بھی خدمت کرنا ٹھیک ہے تو یہ جو کیا جاتا ہے اور یہودی یہ, یہ اعتراض کرتے ہیں ہمارے اوپر ٹھیک ہے نا یہ سنتے یہودی اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں بنی اسرائیل کون ہے حضرت اسحاب کی اولاد میں سے حضرت اسحاب کی اولاد میں سے اور حضرت اسحا کس کے بیٹے ہیں حضرت سارا کے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ہیں حضرت سارا کی اولاد میں سے جو حضرت ابراہیم کی بیوی تھی اور بنی اسماعیل بنی اسماعیل کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بنی اسماعیل ہاجرہ کی اولاد میں سے ہاجرہ کے اور ہاجرہ لونڈی تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوڈی تھی تو جی ہم اونچے ہیں سے سامنے میں بتا رہا ہوں لونڈی نہیں تھی وہ تو مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی باپ نے جب دی تھی تو یہ کہہ کے دیا تھا کہ بھئی تم ان کی خدمت کرنا اس لیے ان کو لونڈی کہہ دیا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ ان کا ایک اعتراض ہوتا ہے ایون کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا گو کہ اب انہوں نے نکال دیا تورات رات وغیرہ سے بھی اس طرح تو کی آگے جو شروعات ہیں ان میں سے بھی انہوں نے اس چیز کو نکال دیا کہ جی وہ ان کے اپنے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہی وہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھیں اس کو نکال دی اور صرف لونڈی کا لکھ دیا کہ جی وہ لونڈی تھی لونڈی کے طور پہ دیا گیا تھا ان کو السلام علیکم و رحمتہ اللہ وائس دیکھیے وائس اوکے تو اس لیے یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا ان کے اوپر ابھی سے کچھ ایک تھوڑی بہت ایک نظر ڈالتے جائیے اچھا قرآن جغرافیے کے حوالے سے بارہ ملک سرزمین عرب کی بارہ ملک اور سات مصر اس کا جتنا بند آپ وہ کر سکتے ہیں خاص طور پہ فلسطین کا علاقہ اس کے اوپر بہت اپنی وہ, وہ کریں پڑھیے اس کو فلسطین کے متعلق جتنا نیٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں فلسطین کے متعلق ہم لفظ سنتے رہتے ہیں ہبران ہبرون ٹھیک ہے ہبرون کا لفظ سنتے رہتے ہیں نابلس <coughs> کا لفظ سنتے رہتے ہیں ہبران اصل میں الخلیل تھا الخلیل جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر بھی ہے وہاں پر ہی ہے الخلیل کے اندر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر الخلیل کے اندر ہے ٹھیک ہے اور ثابت شدہ ہے ساد و جگہوں میں سے ہے کہ وہ واقعی ان کی قبر اس جگہ کے اوپر ہے الخلیل میں ٹھیک ہے تو ان کو سارے فلسطین کو اپنے خاص طور پہ بڑا وہ سمجھیے کیونکہ وہ اصل جو میدان کارساز ہے نا وہی جگہ ہے وہ فلسطین کا علاقہ شام فلسطین یہ علاقے بہت ضروری ہیں کہ ان کو آپ پورے کو سمجھیے گا کہ تو دیکھتے رہے جتنی تحقیق کر سکتے ہیں پورا نقشہ بندہ اپنے سامنے کھوڑ جا کے آپ سرچ کرتے رہیں جی گوگل میپس کے اوپر پورا اس کو بڑا کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں جی یہ کون سا علاقہ ہے یہ فلان کون سا علاقہ دریا اردن ہے دریا اڑا جاتا ہے دجال اس وقت نکلے گا جب وہ ختم ہو جائے گا تبریا جو, جو ہے خشک ہو جائے گا دجال اس وقت نکلے گا اور خشک ہو رہا ہے آپ دیکھیے گا نیٹ کے اوپر باقاعدہ وہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ خشک ہو رہا ہے وہ علاقہ بہرہ تبریہ جو ہے تو اس کو ساری جتنی وہ دیکھ سکتے ہیں نیٹ کے اوپر اس کی بندہ اپنے پاس جمع کرتا رہتا ہے بہرہ میت کے ارد گرد کا علاقہ سارا تبریہ کا علاقہ اور اسی لیے وہ آتا بھی ہے نا کہ دجال نجال نے یہ پوچھا بھی تھا جو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ گئے ایک جزیرے کے اندر گئے تو دیکھا وہ بندہ ہوا تھا تو اس نے پوچھا کہ بھائی وہ بہرہ تبریہ کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ خشک ہو گیا خشک ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں ابھی خوش نہیں ہوا تو اس نے کہا انکریب خوش ہو جائے گا انکریب خوش ہو جائے گا تو اب خوش بڑی تیزی کے ساتھ خوش ہو رہا ہے اس زمانے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ خوش ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے نیٹ کے اوپر لکھا ہوا باقاعدہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی جلدی سے خوش ہو رہا ہے تو یہ علاقوں کو بڑا اپنے اس میں رکھیے سارا کا سارا ٹھیک ہے جی اچھا جی آپ نکال لیے سر پتا نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی کیونکہ کنٹریز کون سی بارہ کنٹریز میں نے آپ کو بتائی تھی نا یہ اصل میں ایک ملک تھا اس اس اس کو کو جی تو کو کرتے کرتے کرتے کہاں سے کہاں بارہ ملک بنا دیے سلطنت عثمانی کے اندر بھی کیا تھا یہ ایک ہی وہ تھا یہ اس کے صرف مختلف صوبے تھے ٹھیک ہے نا سرزمین حجاز کے مختلف صوبے تھے اس کو توڑ توڑ کے کیسے انہوں نے بناتے گئے بناتے گئے بارہ ملک میں گنوا چکا ہوں اب پھر ایک وہ چلے میں دوبارہ آپ کو گنوا دیتا ہوں بارہ ملک کون کون سے وہ ہیں بارہ ملک اور سات مصر آپ نے اس کو دیکھنا ہے بارہ ملک آپ سنیے یمن اومان, سعودی عرب متحدہ عرب امارات متحدہ عرب امارات پھر قطر بحرین کویت عراق شام فلسطین اردن عراق ٹھیک ہے نا عراق ہو گیا نا عراق بھی ہو گیا تو بارہ آپ گنیں گے تو یہ بارہ وہ بن جائیں گے ٹھیک ہے یہ بارہ ملک بن جائیں گے اور ان کے ساتھ ہی لگتا ہے ساتھ ہی وہ مصر لگتا ہے اس کو بھی تو ان بارہ ملکوں کے نقشے وغیرہ کو خوب اچھے طریقے سے وہ کیجئے ٹھیک ہے نا کل بھی میں نے بتایا تھا جو عمان کے بالکل ساؤتھ کے اندر بارہ ملک حضرت یمن عمان متحدہ عرب امارات قطر بحرین کویت عراق شام اردن فلسطین ٹھیک ہے سعودیہ تو یہ بارہ جو ہیں یہ آپ دیکھیں گے نا یہ بارہ یہ جو بارہ ملک کو کہلاتے ہیں کہ جی اور ساتھ ان کے مصر ہیں میں نے کل بتایا تھا قومِ آدھ قوم آدھ کے نشانات کہاں ملے ہیں قوم آد کے نشان ملے ہیں امان کے بالکل ساؤتھ کے اندر اوبر علاقہ ہے اوبر اوبر کا علاقہ آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے یو بی اے آر ابر آپ لکھیں گے آپ کو قوم آت کا نشانات کا تصویریں آ جائیں گی پوری کی پوری سیٹلائٹ کے ذریعے سے جو ان کی وہ کی گئیں بلکہ باقاعدہ ڈھانچوں کا بھی وہ ڈھانچے ہوں گے بندے کھڑے ہوں گے ڈھانچوں کے ساتھ وہ اتنا لمبا ڈھانچہ ہوگا کہ وہ کھجور کا جس طرح کیا آتا ہے کہ جی کھجور کے تنے تھے کھجور کے تنوں کے برابر تو وہ یہ مانتے ہی نہیں تھے لوگ یہ کہتے تھے کہ قوم آت کا تذکرہ کس جگہ کے اوپر ہے یہ تو ویسی ایک خیالی باتیں قومی آت کی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا سیٹیلائٹ کے ذریعے سے ہی مجھے اب سن،, سن یاد نہیں ہے کہ وہ کون سے سن کے اندر یہ چیز ہوئی تھی پھر خدائی کی گئی تو واقعی نیچے سے وہ نکل آئے ریت کے ٹیلے تھے نا ریت کے ٹیلے تھے وہاں سے نکالے تو وہ واقعی نیچے سے قومیات کے نشانات مل گئے تو یہ عمان من کا علاقہ جو یمن حضرت موت ویرا کا علاقہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ کہا جاتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی حضرت علیہ السلام کی جو قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ یم اس میں ہے حضرت موت کے قریب ہے حضرت ہود کی قبر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح لیکن وہ ایک تخمینی باتیں ہوتی ہیں حضرت ابراہیم کی قبر میں نے آپ کو بتا دی ہے وہ پکی بات ہے وہ الخلیل کے اندر ہے ہبرون یعنی الخلیل آپ لکھیں گے نا تو الخلیل کو آج کل وہ ہبران عیسائی جو ہیں ابھی ہبرون کہتے ہیں اچھا اس کے اوپر وہ انہوں نے ایڈیٹیڈ ہیں یہ جو دیے گئے یہ مجھے اس کا پتا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ وہ اگر وہ ٹھیک ہے وہ ایڈیٹیڈ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو آیا نا اوبر ٹھیک ہے یو بی کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے یو بی اے آر ٹھیک لیکن علاقہ ان کا یہی علاقہ تھا علاقہ ان کا یہی تھا یہ میں آپ کو بتا چل علاقہ ان کا یہ امان کا علاقہ ہے یہ امان اور سارا ریتلا علاقہ ہے نا امان ہو گیا ریت کے تیلے جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیے ٹائم اوپر ہو رہے ہیں تو یہ بارہ ملکوں کے ان کے نقشوں کو خوب مضبوطی کے ساتھ کیجیے ٹھیک ہے بحیرہ تبری ڈیڈ سی دریا اردن دریا اردن کا مغربی کنارہ ویسٹ بینک جو کہا جاتا ہے ویسٹ بینک ویسٹ بینک کو ویسٹ بینک کیوں کہا جاتا ہے سرچ کریں کوئی دریا اردن کا مغربی کنارہ ویسٹ بینک ٹھیک ہے الکدس اور یہ ساری کی ساری ان چیزوں کو سرچ کرتے رہے نقشے اپنے ذہنوں میں کر لیجئے پھر اس سے آپ کو سمجھنے گئے تو قرآن جغرافیہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے اور پھر آج کل کی جتنی سیاست ہے وہ ساری ساری اسی ارد گرد ہے دیکھ لیں گے ساری سیاست اسی اس کے ارد گرد ہے ٹوٹل شام کا علاقہ ہوگا اصل جو علاقہ ہے شام کا علاقہ ہوگا اور فلسطین کا علاقہ یہ ٹھیک ہے جی چلیے جی نکالیے اب صرف کیا کس کس نے یاد کیا ہے